الحمد اللہ من عبادی من والسلام على وسلام علاعبادی ف سد امبیا Allah شاج یا یوروم بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا <سلث> اسلام <علیکہ> يا سدی یا رسول اسفلادو سلام علیکی یا نور ولی کَ و سہابی قیا صدر جلسہ مخدومی مکرمی سید السادات حضرت علامہ مولانا محمد جعفر علی شاہ صاحب لخت جگر امام الد اللہ تعالی عنہ آل علی حضرت علامہ مولانا محمد عبد الغفور صاحب جنگیر محتم جامعہ جلسہ حضا دیگر معزز معلوائے کرام مدرسین نذرات سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جامعہ آزاد اندر پہلی مرتبہ حاضری دشرف حاصل ہوا ہے اللہ شاہ آل علی اولاد نبی صلی اللہ صدل صدقہ ہر جرم و خطا معاف فرماوے کچھ دنوں دو ایک تو ناسازو ہی رات ضلع شیخو پورا شہر کتاب کے دوران گلا بند ہو گیا آخر جناح. آج کچھ افاقہ ہے جناب کے سامنے جس موضوع مخاطب رواں گا ہے سید امبیاء شان سید امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا شان امبیاء الحمل کا اس بات بکرامات اولیاء اور اگر قافیہ بندی رض کرا تو اس بات شان با کرامات اولیاء سبحان اللہ یہ موضوع میں پہلی مرتبہ لاہور بارڈر کے قریب پیش کیا اج توانا پیش کروں اس جلسے اس نسبت مناسبت ہے کہ یہ ادارے ایک دینی ادارے کا سالانہ جلسہ ہے تو اس ادارے نو علم دین اور علماء دین نسبت ہے اس ادارے حضور سیدی قمر الاولیاء پیر سید قمر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے لکھتے جگر اس محفل دی نورانی صدارت فرما رہے ہیں آپ جارت فرما رہے ہیں انہوں دے واسطے امام نال نسبت ہے تو علماء اور نالے دونوں نو نسبت ہے انشاء اللہ دونوں کا ذکر خیر آئے گا قبل موضوع دوتے جناب دامنے مارجاد پیش کرا ایک نئی نظم بناون دی توفیق ملی او دا ہر بند ایک سبق ہے وہ جناب نو پیش کر دینا جی گلے نے ساتھ دتا دے اشارے کرنے میں اشارہ ہی نہیں فاہما من فاہما ماں من آلے ما واہور من خورے ماں سہان اللہ جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا رو رہ, رہ گیا سو رہ گیا سبحان اللہ سنو آ آؤ لوگو نئی ایک کہانی ارے کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشان یاں وثریاں نے اسادات کرام علماء کرام مساجد ہو گئے بہت ساری دین دی نشانیاں نے نبی پاک سونے دی نشانیاں میری نشانی تو مراد حکومت اسلامی سنو आओ लो गो نئی ارے کہیں بھی نہیں ہے نبی کی نشانی سنو نئی ایک کہانی اے جڑا مشرا میں پڑھنا پہلا پہلا پہلا یہ شامل ہو کے پڑیا جی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے دن کو نشان بھی کریں رب کےگے مل کے فا بھی ارے جو آنسو نہیں ہے جو آنسو نہیں ہے تو رولے زبان سنو آ ارے نقل والے آئے اقل چل بسے جل بسے ہیں نقل والے آئے اقل جل بسے جل ہیں فسکل والے آئے وس... اور آسل آسل. دیتا फدا, کوئی اتراز اور وصل کوئی نہ مراد دے وصل نہیں خیال کرائے گی وسل فصل تما دے ملاپ فصل فصل نقل والے آئے اقل چل بسے اے امام ال جیسے جڑے بندے نو رب نال ملا دیں دے سن فصل والے آئے وصل چل بسے ارے گلستا نہیں ہے گلستا نہیں ہے تو کیا باغبانی سنو آؤ لوگو نئی بندرو ہے یہ سب تاری کچھ حضرات کہتے ہیں اسلام کے لیے پرچی چاہیے تو ناچیز نے کہا نہ پرچا نہ پرچی نہ خرچا نہ خرچی نہ چا نش نخر چا نخر جی فقت دی کو چاہے ہے امداد عرشی فقط دی کو چاہے ہے امداد عرشی ارے الکشن کی ہے یارو ار کی ہے یار بک بک پرانی سنو آؤ لوگو در دیکھو الیکشن <tip> تو میں نے روک لیے نہ مانگو اسلام دا طریقہ یہ نہیں اسلام لیون دا کسی مذہبی پیشوا کا جیت جانا اور بات ہے مذہب کا آنا اور بات ہے نہ پرچا نہ پرچی نہ نخر نہ خرچی فقط دین کو چاہیے ہے امداد ارشی ارے الشن کی ہے یارو الکشن سی ہے یارو بک بک پرانی پوری سنو آلو نئی ایک کہانی نہ تدبیر کوئی نہ تقریر کوئی، نہ تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے بس خدا خدایا ملے بس خدا خدایا تیری مہربان سنو لو گو سیاہ ست نمب سے سے پیچھا چھڑایا چنگیزیت چنگ نے پھر سر اٹھایا اور رخصت ہوئی اب ارے رخ ہوئی اب خلافت ربانی سنو آو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو, کو, کو نظردار نہیں ہے کہیں بھی کسی کو نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں رہا ہے نہ منہ زبانی سنو لو مسلمان و غفلت میں کیوں سو گئے ہو؟ ارے دشمن کے فتنوں میں کیوں کھو گئے ہو دکھا دو جہاں کو دکھا دو جہاں کو نبی کی نشانی ارے دکھا دو جہاں کو کمال روحانی سنو آؤ لو ہے بھائی ہے چشتی ہمارا منشور اترا باقی سبھی کچھ سمجھو ہے فیط اردی نے نبی پر عزت نبی پر ارے غیرت نبی پر لٹا دو جم سنو آؤ لوگو جو میرے سونے موضوع متعلق پیش کرنا کی نام سوزوا اس بات شان نے امبیا اولیاء نبیاں دو بارس اولیاء اور علماء علماء علم دے علم اور اولیاء عشق دے دارش ایک نو کہ صاحب کال اصحب قال کال قال والے ایک ندے نے ارباب حال ہال والے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ المنکد میرا من دلال فرما کامل احمد سلام واسطے میں تو کوئی طبقہ نہیں چڈیا آخر لبن آئی امام گزالی فرمایا کوئی طبقہ نہیں چڈیا آخر اس نتیجے پہنچیا اگر کامل وارس نبی اولی کیوں فرمایا دلیل اے وے امبیال احمد سلام کو مو جزات اللہ نال خالص ہون دی وجہ اللہ, ہے جدو ہے تو او سبحان اللہ اونا دے صحیح وارث اولیاء صوفیاء نے کیوں فرمایا رب نال ورگے خالص ہوں دے نے؟ ورگے آخر ورگے خالص ہوں تا کر کے قدرت والا اپنیا شانہ نبیا کے ہاتھوں سے مو جزات کی شکل چھاؤں اور اولیاء دے ہاتھوں دے کرامات دی شکل چھاؤں گا اتے بھی وہ شانو جاتا آخنا پہنتا ہے کیوں؟, کیوں کہ باقی ہر ایک آج ہے کرامات بھی رب واج ہوں صرف خاص بدد اللہ کے ہاتھوں ہی کرامت ظاہر ہوں نے توجہ نہیں فرمائی نے عزیزم رہنا دا ضروری نہیں کے اسلام کا فیلاو ایک اسلام کا بچاؤ اولا ماہ علم نہلے بھی ہیں بچا بھی ہیں اولیاء اپنے دل اور اپنی پھلاندے بھی ہیں اور بچاندے بھی ہیں جھے ہرکت نے جی علم اسلام پھیلاوان چلام بچاو چل رہے اللہ دلی اپنے دل اور عشق اور روحانی طاقت دے ناڑ پھیلاندے بھی ہیں اور بچاندے بھی ہیں تا کر کے آلمان تو اگے درجہ ہونا دے نبیان دے قریب دے وارس ولی نے دور تے وارس علماء نے لیکن میں مراد لے رہا ہوں او علماء جیڑے دل نہیں بن سکے باہر بھی اتنے ظاہر دا بھی اوتے عشق دا بھی اوتے علم کا بھی اترے علی ورگے جڑے ہو لیں جے کوئی اسلام کی شاد یا اسلام دی حفاظت دی پہ تے چاہ کرامت تے کرامت چہت کٹ ہوں کلیلوم من, من آخری فلت من اولی پہلو بہت سن توجہ نہیں فرمائی نے گر بات سلسلہ بہت کٹ گیا کہنا کیوں رہنا ولیاں کیوں رہنا قال والے رہنا انہیں زبان دسنا قال دا مطلب ہے سنگ نہ دسنا زبان نال دسنا زبان نہ زبان, زبان, زبان کرنا ہال دا مسلا مطلب, مطلب ہے دل کر چڑ ہوں جم سمجھو اسلام کے اتنے اعتراض اٹھے اگر اگلا کتابی حوالہ مانگتا ہے اس طرح دا ذہن رکھد ہے دلیل نقلی یا اکلی چاہیے دلیل حوالہ پیش کر دیں دا مسئلہ حوالہ بخا سکتے ہیں کر دلہ کیوں رکھے کہ جدو اسلام کے اتر نبیا دیا شانہ کوئی اعتراض اٹھے اگلا حوالہ نہ, نہ منگے وہ پائی میں جانتا کر کے بخا دو جی تبیاں دانا ہے نی تاشام تو سلام تے پھر تھی کر کے بخا دو اللہ تعالی مڑ وہ بھی لگ رکھے ہو دن لکا کے اٹھو ہی مامولا کر کے انہوں بخا توجہ نہیں فرمائی خاجہ اجمیری ورگ لکھے نے دعویٰ کیتا نبی مردے زندہ کردے سن عالم حدیش اللہ وکھا سکتا ہے مگر کر کے نہیں وکھا سکتا نبی مردے زندہ کر دے سن اگر منگے را کے میں ان چیر نہیں مانتا مین کسی دلیل دی نہیں کر کے کو وکھا دے بے. اگر تا نبی سچا سی تھی کر وکھاو مینو سابت ہو جائے خاجاج میری ورگے بیٹھے نے قربان جاوا میرے خاجاج میری سرکار ایک شخص حاضر ہوئے کردا لا حاکم ظالم نے میرا پتر نجائز قتل کر آپ اپنی موج شریف بیٹھے تھے آپ فرماندن چل رہے چل پتر کول چار پائی سر آپ پھڑ کے اپنے اکاں اکھا کار فرما نے بچے اگر نہ حق ماریا گیا ہے حکم نال اٹھ دا کلمہ پڑ کھلوتا ہے ہوں ات حوالے دی لوڑ نہیں سی آلما نے کسال دکھنا دیا دھڑی تھی دی. نتارا انج نہیں کرنا آپ نے کنج ن تارا کی فرمانے نے اٹھو پی لیا کرنا حق ماریا گیا اٹھ کھلو زندہ ہو گیا ہے زندگی پائی ہے گیا پتا لگی نجائز ماریا گیا سجنا کیوں نہ دعویٰ کا جائے سڈے نبی ان اج میری ورگا کر کے وقا دے اگلے ضرور آخنا ہے سچے نبی پیروکار ہے نیتا یہ کر وایا جو ہے آسان لیا میحباد شریف ہوں نبیا ن شان عالم حوالہ وخال سکتا ہے کر کے نہیں وخال سکتا اللہ والے نبیاں شان نو سامنے تلی دلی دعویٰ اصو سڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د پیشاب خانہ مبارک مبارک سی خوشبو والا رواج تین صحابہ فرما نے ایسا جا کے ویخ زمین ہڑپ کر نے خوشبو بھی ام دے نے حضور ہزور پیشاب مبارک رات نوٹ کے پیالے وچوں نوش فرمایا ہے حضور نے تکلیف دی حالت پیالے شریف کر کے رکھیا ہوا بی بی اٹھیاں پتہ ہی نہیں لگا پیشاب مبارک نوش فرما گئی ہے صبح آرد کی تھی حضور میرے کوم ہو گیا آپ فرما دے نہیں جہنم کی اگ نہیں سڑ سب کوئے سب کوئے اے اے نبیان دی شان دم دا آخ اگلے اتراج کرنا وکھا کتنے ہے عالم نے شفا خاصی یاز کی دی کی دی کتاباں کڈ کے وکھا ویکو بےلی لکھا لیکن جو اگلا آخے روایت ہی ضعیف ہے میں نہیں ماننا وہ آخ روایت میں پھر خاجہ اجمیری ورگے وہ بیٹھے ہوں تسی نے محقق پیاوی کی کتاب لکھا ہے سنا خاجا اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی دا ایک خلیفہ مبارک سی خلاف دار کردہ سونے دعا دے آپ فرماندر جا اللہ عزت دے بھی مرشد مو شریف جو عزت دے لفظ نکلے لے ہیں اللہ وحد اولا شریک مولا ان دی عزت بخشی پشاپ بخانے ویچوی کسطوری دی خوشبوں دی سی لوگ تبرک آستے پشاپ بخانا لے جان دے سن و جنہ چھے سا سال بعد ولی دی نال اج میری پاگ دلیفا پیشاب پخانا برکت والا بنا لمت کے نبی کی شان ہوئے گی کیوں مننا اور اللہ باد شری مولا سونے اور سنیاں پھر اور بھی مبارک جدوں بھی منکرا کی طرفوں اتراج اٹھن گے تیرے تو سوا دلیل کسی کو وجو ایمانس یہ ہے, ایمان ہے. کسے پاس سچی سونے جام ایک ٹولا سونی کا رکھا سو دی زبان تعب بول رہے. جنہوں کلندر اقبال فرما ہے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندہ مامل کا ہاتھ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مامل کا ہاتھ کال بو کار آ فری کار کش توجہ ہے اگلی گل سنا بزرگ فرما نے حضرت خضر علیہ السلام زندہ نے کہ نہیں زندہ جمہور مذہبی ہوئی آپ جی حیات ظاہری اپنی دنیاوی زندگی نال کئی حضرات کہ انہیں آب حیات پیتا ہے اعواز دی کتابہ میں جنہی لاب دی لیکن حدیث دیاں کتابہ میں جنہی لاب دی میں کہا یار گالیا آبِ حیات پیمن دار اولار نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں اگر آبِ حیات پی کے او زندہ نے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادر زندہ نے حضرت علیاء صلی اللہ علیہ نے حضرت نے خیالی ہاشیا چڑا کہ چار نبی زندہ نے یعنی اپنی ظاہری زندگی دنیاوی زندگی جنوب نے ہے ہوں بے آب ہزاد ہے ہوں پہلے نمبر پہ جے گل ہووے نا دلیل دی میرے ورگا مولوی دلیل پیش کر سکتا کیڑی صحیح حدیث جو آب ہزار کہانی نہیں صحیح حدیث سے تو ثابت کر ہے وہ کی بخاری دی روایت وہ قرب فرائض دے قرب النوافل اڑی او دے وچ ہے اللہ تبارک اپنے خاص بندیاں ਨੂੰ اختیار دیندا ہے او بندیو او فلانے میرے لہلو ہے دے بعد موت دے پکی صحیح حدیث سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار دتا جدو آپ نے فرمایا سی خوش عبد ابو بکر روپ ہے پاک اختر رب واہدہ ہلا شریق سونا نہیں جان قبض کردہ اختیار دن تو پہلو ہوں اختیار دتب مطلب یہ نا جی اگلا پسند کرے کہ میں ہال رح فر آخ گا یہ تو رہ لا اصل تو تیری مرضی تو چڈیا جی وہ آخ میں آنا تو فرما جان قبض کر کہ نہیں. <سلام> حضرت سرگ حدرت حضرت الیاس الاس ورگے وہ اگر کہن یار کریماں تھی رہنا چاہیے تو او بھی حکمت ہوں رکھن چند چلو اے آب حیات رال دے نہیں اصل گا لیا او اختیار دیندہ ہے اے پسند کار نے اتھے رہنا جیڑے پسند کار لیندے نے رب فرماؤ دائرہ ہے جو جیڑے نے دینے جا اللہ اونا جاننے اونا دلایا جاننے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب بل جانا پسند فرمایا کیوں حضور نے خود بجا دا سی او بڑی بد وقت قوم ہوں دیئے او جنادہ نبی او جنادہ نبی او جنادہ انا تے عذاب آ جاوے میں پہلوں ٹھوڑ جانا میں تو آٹی بخشش دا پہلوں سب آپ اتھے تو آٹی بخشش دا بندوں بس اتھے کرانگا ایتھے رہے گے نافرمانیاں ہون دے تسی ٹنگے جاؤ میں رحمت لال امی نہیں پسند کیا میں اگ تر جا اسے سد کے رب تھی ہاتھ چکی رکھے گا معافی دیتی رکھے گا ہوں گل سمجھا نے یہ ہے نبیا کی شان دعوی ہویا اے زندہ نے دلیل سڈے مولوی کتاب چی جی ورگا بیٹھا ہوا کے میں نہیں مانتا تو وہ کرتے گل سن جی اص خواجہ خزر ہاتھ چ تیر ہاتھ فڑا دئیے جی حضرت ملا دئیے بلکہ کر میری سرکار خلیفہ جے پال جے پال خطری ہندو جادو کرد سرکار نے ہاتھ تی سو ارد کردہ سونے لمی زندگی دعا دے آرمان جا اص دعا دے دتی اللہ دے ولی لوگ لکھ لکھتے نے اندر لکھیا ہے خاجہ اجمیری دا خلیفہ جیڑا جہتریوں مسلمان ہوا جے پال حالے تک بھی زندہ ہے اللہ دے دلی ملتا ہے فقر بٹ انہیں آخیا جیت دلیل نہیں چلتی اتے آش کے ربے جلیل چلے گا ویخیا جائے ہیرا افغانستان کا شار ہراط ہرات شہر دا حاکم سی محمد یادگار ابو بکر عمر دا دشمن سی پورے ہیرا بکر عمر دا نام اے فقیر بغیر تلواروں جڑے علاقے فتح کر نے میرا خاجہ ہراط پہنچیا یادگار محمد دا باغ لگ گئے بچ ہال ہے جان کے دے کنارے تے جا بیٹھے مولوی کترا جانے مت کوئی ایڑ خانی کرے تے بےتی نہ کرا صدقے سدگے جا زور وال جان جان دے نے دے دے ڑ پتا سور سڈ کو چیڑا گے گل بنے گی آپ ہاؤس د کنارے جا بیٹھے نے بادشاہ سمجھ کے آیا ہے اج اپنے علاقے سیر پر پتہ کوئی نہیں ویکن حقیقت میری دا اے سرکار بیٹھے گوڑا لیا کلار کے جان کے چیڑ دے وہ پہلو انتظار وہ oh, محمد یادگار سی دسنا چاہتے سن تین دسنے محمد یادگار کو پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر نظر پی وٹ کھا کے بے ہوش ہو کے ڈگا ہے پتہ نہیں فقیر نے کیڑی تلوار چلائی آپ اٹھے نے اپنے ہال شریف کا پانی کڈے سٹیا وہ منہ ہو شجائے جہاں جٹ پہلو ابو بکر عمر دا نام نہیں سننا جاندا قدمی لگ کیا اخلاوا لج پا لا مذہب تیرا سچو ہے ابو بکر عمر دا دیوانہ بنا دے میں نو توبہ کرا جا حاجاج میری توبہ کرائی خلافت دتی ولایت دتی ہرات یا ابو بکر عمر دا بندہ نہیں سوا سکدا بادشاہ بھی ابو بکر دا غلام ہیرا بھی غلام ہو گیا گئے مینو دے حاکم دی تلوار نے کم عالم دے علم دے وار نے کم عشق دا وار برداشت نہیں کر سکیا مزہ جی قبضہ قدرت میری لا شریک مولا دے آشک صدقت مذہب ہے ہر زور جتھے کمزور ہو جاندہ ہے جھے کمزور اپنا زور وکھا لینا ہے ظاہر آشر پشا آرد با چرخی بات نشی آمد محیط ہفت چرخ رومی فرماؤ دائے اللہ دے فقیرانا ظاہر وے کھانچ بڑائی کمزور لگ دائے نا کہ مچھر بھی انہوں چکر دے وے بھواریاں دے وے پر جے اندر وے کھیں گا فقیر دا تے ساتا سمان دے دل کے پاسے بھی پائے ہوں نے بابے بیٹھ توجہ ہے پکی روایت خدا گئے شرط رکھی میں نماز کوئی فقیر تے اتراج نہ کریا کرو بظاہر بظاہر تین خلاف لگے گا نا حقیقت یہ کسی سچ آخلا کی شرح کی گل کرنا شرح نال فکیر رہی ہوئی کیوں میں <تصفح> بولن <تصفح> <تصفح> میں آپ آپ فرماند یار ٹھیک ہے شرط تری قبول پر ایک شرط ساری بھی آ دو اس کی ایک تو چوری نہیں چڈتا نماز نہیں پڑھنی جس گارج میں چوری کرے گا آخر جی موک گئی فرمایا تو جتھے میں نماز پڑھا تو میرے نال پڑھے گا رد ہو گیا گئی کے گیا چلادت مطابق چوری کرنے گیا سن ماریا کمرے جگوں ویکھے پیر امام شاہ بیٹھے بیڑا کرک میں بڑی غلط تھاں تے آ گیا پیر ہو رہی گو بیٹھے دوسرے دن <gans> <گارج> گیا کوئی واہ تے گیا اگوں پھر پیر مامش بیٹھے لگا چوری چھٹ گئی اے پیر کرن ہی نہیں کرماز داری آئی وقت نماز دیا پیر سا نماز پڑھنی نماز پڑھائی میرے خیال سے چالی بارہ تو آپ نے ہٹایا اخیر چالیا دنوں دی آدت پئی چلا یہ چالیا دنوں کا راز قدرت ہوا دلچسپ نماز بھی پڑھا ساری لنگیا ہی نہیں بائمان نال دس اتنے ہوں آلما کی کرنا سر ولما آخنا سی تیرا پٹھا بہ جائے تافر ہو گیا اراد کا بئی مان تماز دن کے نو اترا آخر میں نماز نہیں پڑھنی پڑھنی فتوا دے دینا سی. پر سدکے جاواں ویخ دے سن پے شیتان ماری کھڑا ہے گند. انو توڑا ناستے کو وقت گ دیں چلو اونج نہیں تو سر اج نہیں لین معلوم ہوا ہے اسلام نو زبان نال جسنا ہو رہے اسلام نل چ بٹھا ہو رہے دستا میں بٹھانا فکیر میں بیمار بیٹھا نہیں تو میرا بند ہو مجبوری نال دنوں تو خیر انشاءاللہ کھل جائے گا اسلام فلسفی ادرال کر دے اللہ نے شان درسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ابراہیم خلیل اللہ دی شان درسی آپ چیخے بج پایا گیا ہے اگ گلزار ہو گئی فلسفی کہ اسلام دا منکر کہیں دے، اپنی شایدان دے پیچھے اسلام نا میں ہر چیز کی طبیعت سے جا نہیں ہو سکتی اگ دی طبیعت تتی ٹھنڈی ہو جاوے جاو جاو جاو جاو جاو جاو جاو پانی ٹھنڈا ہے, ہے اپنے اقل دے پیچھے قرآن ہے، آن ہے اللہ آ جڑا فرمایا سی کلنا روکو سلامن ابراہیم. اے اگر ابراہیم تے گار بن جا دے قرآن گی اگ نمرود دا گسا ٹھنڈا ہو گیا گل تو ایسی ماحول بھی پتہ نہیں قرآن نو کی لے کے اگ گولدار بنے کوئی چیخا نہیں بنے اتنے مولوی کرے بے قرآن کا قرآن دا حوالہ تو بدل لیا ان دجا حوالہ کی منگاج نہیں فرمائی نا فقیر او میرے رب جی. جی دے قرآن کی گل ہے تنا یہ گسا نمرتا اگ سی ترآن ندلنا جے میں کر دگ پھر فیرے گا قرآن بار حق کے ہوں حوالا سو کس بندے کا حوالہ خود پہ لکھ دے حضور سیدنا شیخ اکبر دین ابن عربی لقب لکھب محدین لقب غوث پاک میرا نے ہے میں پہلو بیان کردہ سا تاج دارے گولڑا نہیں لکھے थी, थी, थी. لیکن <تصفح> میرا دل آخر کتاب پڑھنے نہیں آیا پر میرے کیوں آپ بندے محکم یہ سکتا ہے اگلے دن ساتھی میرا کتاب میرے کو میرے ساتھی ناصر صاحب نے کھولی دے آن دا کی, کی میر سرکار دے, شیخ اکبر دے والد حاضر ہوں خزینتیا والے نے لکھیا اگو جیڑی کتاب دا حوالہ دتا ہے مناقب کے شیخ محمد صادق شیبانی قادری دی غوث باگ میران دے کول شیخ اکبر دے والد حاضر ہون دےن عرض کردے نے او لج پالا میرے کول پتر کوے نہیں مہربانی فرما دعا فرما اللہ پتر عطا فرماوے آپ فرمان دے نے کھلو جا مینوں پوچھ لین دے ہائے ہائے इत हलम की कर फरमा मैं पूछ लेने आवाज दिखाई फरिश्ते ने तकदीर एत्र कोई नहीं पर कोई अगर देना चाहे कोई देना चाहे तो देता है رب وہدا شریک مولا تیری دعا انج کر دے گا نسے کا پتر ادا ہے کسی کا پتر وال جا سکتا ہے میں ابدل کادر کی کانڈ एक पुत्र रह गया देना मेरी कंड जोड़ शेख अकबर देवाले देमी कंड नोड़ी पुत्र मुड़ता खिलो हो गया سو سٹ ہجری شیخ اکبر دی پیدائش ہوئی اس بچے دی او ادا لقب شیخ اکبر ہے جان کتاباں پڑھان واسطے سڈے ورگے دا کوئی کم نہیں آلما دا کوئی کم نہیں او پڑھان واسطے یا امام الاولیاء یا مہر علی شاہ مولانا پیر محمد چشتی صاحب پشاور والے فصوص الحکم میرے مرشد کولے تھیا استانے دے پڑھ دے رہے نے سب کنے پڑھان دے سان فصوص الحکم شریف دنیا دیا دا دی ادق کتاب ہے جتھے عالماں دی انتہا ہوندی ہے شیخ اکبر دی اوتھوں ابتدا ہوندی توجہ نہیں فرمائی او قربان جاواں سٹ سو سٹ چ پیدا ہوئے نے پانچ سو گیا ہیرا ہوئے نے آپ نے چو منتقل چنتقل سی نام بھی دس لقب بھی رکھ د جیسے باپ لے کے آیا ہے فرماندے نے بڑا ہی مبارک بطورے بے مثال ولی ہوئے گا او بے مثال ولی ہوئے نے او نئی شیخ اکبر دی گل سلان لگا فلسفیان کے ٹکر کھا بیٹھے اندھے او ان امروت غصے دیا گسی اے اگنی سی اب فرماندے نے چھٹ اگر اللہ دے قرآن دی دلیل تیرے سامنے ہنے آ جاوے آندھا جی اگ بنتی سی آپ فرما نے فرمایا اپنی چھوڑیے چ رکھ مت سمجھے ابن عربی کچھ چیز لا بیٹھا جل چک اپنے ہاتھ نہ چکیا نہ ہاتھ سڑے نہ قرآن, اپنی شیطانی اکل لار پھیر دا پھیر قرآن بار حق عقل او نبی سی میں غلام جی ات میرے کو ہو گئی ہے نبی واسطے اللہ کیوں نہیں کر سکدا मालूम हो जाओ और इधर वे अगर कोई माठे दिमाग दा बैठा हो, गाल हो दा गया। दा और मैं घर से तो नहीं बखा सकता सिंधी ले गल लेकिन इना जरूर दलील दे जावा मौलमी चुप हो जाए ادھر حضرت داود پیغمبر آدم نے پیدا نہیں ہوئے دے بے کیا. بے کیا دے بڑے سونے لگے یار لاکری ماں کنندگی ہے رشتے انہیں دسیا این سو آپ نو اسلام ہزار سو ایسے تین سو سال دسی یا سو سال دسی یا جنہیں بھی دسی میرے مستحد اینی زندگی آخیا یار نہیں دے मेरी जिंदगी चाली साल इन्ह नही देर बाबा जी की जिंदगी शरीफ जिसल पहुंची न चाली घट सन फरिश्ते आए आपने फरमाया मेरी जिंदगी चाली साल रू انہیں آخر چیتا کرو پتر جائے یاد نہیں آپ اللہ سونے نے چیتا ہی بلا چڑیا آپ فرماند میں کدو دیتی بزرگ فرمایا بھول گئے اولاد تی رب نے بولیاں اگاں ترن ایگ ترے وراثت ہی ترنی سی نا میں پوچھنا ایمان نار سجنوں او 40 سال زندگی ادھر ادھر جا سکتی جی انہوں دا وارس کامل ادھر دعا کرنی کرنی ہے تو صرف دلچہ ہی کرناجو ہے کہ نہیں گل کر نو گل ہے یہ دسو سمجھیے ایک بندہ کراچی بیٹھا کتنے بیٹھا کراچی بندہ بیٹھا دوسرا ایک شہر کراچی پہ مسلن حبیب بینک کراچی دا مشہور ویمارت ایک بندہ کراچی بیٹھا ایک بینک کراچی کسے نو آخر بینک چھتی چیتی نا نالیا جٹ چ حاضر ہو جا کہا اگر ہوں اس وقت میں کسی نکا کہ یار بینک ہاضر کر سارے آخر گے چشتی ہل گیا پاگل ہے بینک آ جائے جی پٹ کے بھی لیا تا بھی نہیں آ سکتا آوے گا کتنے کی آخگے پاگل کے نہیں ہوئے پہلو ہی ہے پاگل ہلیا ہیلیاں گلا کردہ گل سمجھا نے پیو باقی میں ہلیا وا ہے جی جیڑی ہیلیاں گلا کرنا وا ہی ماں بولولی درد اسلام پر نلیا نو چیلنج کو بینک اتنے آ سکتا پلا لیا جڑا بولے کونڈی کھولے لیا خیر لیو تمجو بہلیو اور کہ نہیں گے یار پاگا تے جے میں یہ عقیدہ رکھ کے آخا کہ بندہ لیا سکتا ہے تو ہوں دو گلا لا دیا علم بھی ہے ویخ رہا ہے کہ فلانی تھان سے پیا یہ ہو نہیں سکتا یہ تے کم ہی ایسا جہاں رب کر دے رہے بندے دی قدرت کمی بندہ تے کر نہیں سکتا یہ کم لیکن ایمان دسو جد اللہ کا رسول آ کے تخت بلکیش پیا ہے آنکھ چمکن تو پہلو جی آخنے پاگل آپ کا فرونے نبی تے جی مشرک تے تا کھ نہیں رہندا مطلب نبی دا میرا فکیر بیٹھا یہ ویخ بھی رہا ہے پیا کھے اور یہ بھی ویخ رہا ہے کہ رب میرے کہ جی میں ارادہ نا تو انہوں نے اک چمکنے تو پہلے انتہے ہونا اپنے فر نا قبلا حضور تھی جنہیں چیتی اپنی اک پرکاش آخ دے چمکا سکھ دے اک چمکاؤ چمکن تو پہلو اتے ہوئے اچھا ادھر دیکھو کیسی عجیب گل آلہ یہ اللہ قرآن ہے چاہلا مسلم تیرے بیٹھا ہونا بیٹھا ہونا مسجد کا مہرب سناج ہو سی بچ کپڑے چڑھاوے محراب مسجد دا سیدا فرما تو کیوں نہ پتا لگے کہ یار قرآن کی گل پر ہے جے قرآن چودہ سال پہلو دعویتا کہ نبی اپنے ولی تو کرایا منکرہ منکر نہ بن نبی کرایا میں ہون کر نا بیٹھا نبی حاضر ناظر نہیں خیر پچھلی گل پوری کر لو پچھلی گل اور سجنا در ویخ ایسا کم واسطے رب دی شان ہی چاہی دی یعنی رب نال چاہی دے چاہیے رب اپنی شان سفتوں ظاہر فرماوے بندے تو دی تخت تجے نکتا ہے تھوڑا جا نا ہاں عجیب نکتا تو جیڑا بندہ جہا بندہ بیٹھ کے تخت بلکی یا کراچی سدھ وہ لیا شاکدائیں. دو شانا ہونگیاں تو یہ کام ہونا ہے. علم بھی قدرت بھی اچھا گل سمجھوئے کیا اگر کراچی بندہ کھلوتا ایس نے حبیب بینک ویکنا بندہ نہیں اے حبیب بینک لیا توجہ علموں بغیر حبیب بینکے تھے نہیں آ ساکتا تھے علم قدرت دو ہی تھے چیزیں اور جے کوئی او تھے کھلو کے ایسے نو پکارے کراچی جی کھلو کے ایسے نو پکارے او آسف پر برخیا بند نہیں تو فرمائی شاہ مقیم سبحان حجرہ شاہ جٹی سات گو ریا گل مشہور ہے آپ دی شیر نے شاہ مقیم رحم اللہ حجرے شاہ مقیم والے گیلانی سید سبحان اللہ آپ لاہور بیٹھے نے تو کسے عرض کی حضور اتنے بندہ عبادت گزاریا. وقت تین چار بیویاں نے بھی, بھی بیٹھا ہوں یہ گل کدھر گئی نے بے لیو گل سنو اللہ دے فکیر دیا کرامتوں کا انکار نہ کرو ای بندہ محروم جہ جا ہو جاندہ ہے من لیا کرو آپ بٹھے سن جھے نا. نال کھڑا سی بیری دا درخت آ فرمند نے نظر چکے نا ویخیا شاہ مقیم بیٹھے اور اپنے بیٹھا مسلے بھی بیٹھے آپ فرمند نے بے لیا ہوں پتا لگا جی وہ آبد چاہ بی کو ہوسلے تھی ہو اگر بھائی مان جڑا سو کہ میں من نہیں منتا حاضر ناظر اگلا گل کر تو سونے کی گل کرنا اصا تین آپ بخا ہیں سونے کی تابے داری جی ہر پتے آس رکھنے کی بڑا احسان دعوے اس وقت بہت بہت جی اگر دلائل ثابت نہیں کیا نبیاں کی دی شان نابت ولی کرامت سمجھ نہیں آئی گزشتہ زمانے کی باتوں کو ثابت کیا سمجھ ہال آج آ گئی کہ نہیں ہے کہ روحانی کمالات میرے خیال مادرت میں ای بے سورا ہی سناواں بےسورا سواد نہیں آگ سیانے آگے نے بے بےسورے رو نال چپ چنگی پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی تو بھیا ٹھیک ہوئی دے انشاءاللہ پھر کسرا کٹ دے گا پیر شاہ حکم آ گیا میرے سنو یہ پرچیاں لکھ لکھ کے میم جان کے چیڑ دے پہ پہلو کہ نہیں یار جانے کرو جانے کرو اللہ بندے جی باقی مل گیا اے اے جا کے پوچھو بھی مل گیا اللہ دے بندے ہو کیا ایمان نال دسیا جی اے, اے مذہب نے اے اے اے حق مذہب جہا ہے اسابت کیا یہ دلیل سابت کیا کہ ہو بولنا کی تے جی تسی آخو کہ یار گل سواد نہیں آیا فلان چڈو کچھ وہ نہیں پیر صاحب کی بلا شہر فرماش فرما میں بہت پریشان بیٹھا طبیعت تو آرف کڑی فقیران دی شان دس دیا فرماؤں فرما شہر جاڑ شہر اجاڑ ڈھونڈے پھر دے वो شہر اجاڑے گنڈے فرد دل باری یار بغل بچی شہر اجاڑ گنڈے د بر یار بغل جی گنگے ڈورے کن زبانوں مانے سبی اکل جی وہ گے ڈورے کن زبانوں مانے سب اکل بچی اشک جناد ہڈی رچی وہ رومن کم مل دے رومن بچھڑے